اللہ ہما آسائی ایک رسی میرے مصطف میرے مصطفیٰ کفر کے کدھیروں میں نور کا تبک لے کر میرے کر رہی کل مختوم ایپسوڈ, ایپسوڈ سرٹین سرٹین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم جور چنانچہ قریش نے بلا وہ حدیں توڑ دیں جنہیں ظہور دعوت سے اب تک عظیم سمجھتے اور جن کا احترام کرتے آ رہے تھے در حقیقت قریش کی اکڑ اور کبریائی پر یہ بات بڑی گرا گزر رہی تھی کہ وہ لمبے عرصے تک صبر کرے چنانچہ وہ اب تک ہنسی اور ٹھٹے تحقیر اور استحصال تلبیز اور تشویش اور حقائق کو مسک کرنے کا جو کام کرتے آ رہے تھے اس سے قدم آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم کا ہاتھ بھی بڑھا دیا اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ کا چچا ابو لہب سر فہرست ہو کیونکہ وہ بنو حاشم کا ایک سردار تھا اسے وہ قطرہ نہ تھا جو اوروں کو تھا اور وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول ہی سے جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا پھر کوہ صفحہ پر جو حرکت کی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے بیسٹ کے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اتبا اور اطبا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی لیکن بیسٹ کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحب زادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رخا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کے محمد اختر ہو گئے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیب کے لیے بازاروں اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تاریخ بن عبداللہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکزیب ہی پر بس نہیں کرتا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروا تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی پاس بہت زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزوانی کرنا لمبی چوڑی کاریوں کاری طرح پردازی سے کام لینا فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا اسی لیے قرآن میں اس کو ہم لکڑی دھونے والی کا لقب کیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس اس کی کی اور اس کے شوہر کی مزمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تراش کرتی ہوئی آئی آپ خان کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے ابو بکر صدیق بھی ہمراہ تھے یہ مٹھی پر پتھر لیے ہوئے تھی سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ کو نہ دیکھ سکی صرف ابو بکر کو دیکھ رہی تھی اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا ابو بکر تمہارا ساتھی کہا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجو کرتا ہے بلا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے مار گی دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شائرہ ہوں پھر اس نے شیر سنایا مزمن و امرن ابینا و خلینا ہم نے مزم کی نافرمانی فرمانی کی اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد واپس چلی گئی ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابو بکر کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری حجو کی ہے ابو بکر نے کہا نہیں اس امارت کے رب کی قسم نہ وہ شیر کہتے ہیں نہ اسے زمان پر لاتے ہیں اس نے کہا تم سچ کہتے ہو ظلم جور چار نبوت میں اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرقین نے اس کے قاتمے کے لیے سابقہ کاروائیاں رفتہ رفتہ انجام دیں مہینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم زیادتی شروع نہیں کی لیکن جب دیکھا کہ یہ تدبیریں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں موثر نہیں ہو رہی ہیں تو باہمی مشورے سے تیہ کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے اس کے بعد ہر سردار نے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کی اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا اور یہ بات تو بالکل فطری تھی کہ دم چھلے اور اوباش اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑیں اور ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق حرکت کریں چنانچہ مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مسائل توڑے گئے اور انہیں ایسی, ایسی دی گئی جنہیں سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے زحل میں محض ایک جھلک دی جا رہی ہے ابو جہل جب کسی معزز اور طاقت پر آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا ذلیل و رسو کرتا اور مال کو سخت قصارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا۔ اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے قد بھی مارتا اور دوسروں کو بھی برنگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن افان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھوا دیتا۔ حضرت مصب بن عمیر کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا این ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا۔ اور گھر سے نکال دیا یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح سے ادھڑ گئی جیسے سامپ کینچلی چھوڑتا ہے سحیب بن سنان رومی کو اس قدر سزا دی جاتی کہ ہوش و حواظ جاتا رہتا اور انہیں یہ پتا نہ چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں حضرت بلال امیہ بن قلف حجنی کے قلام تھے امیہ ان کے گردن میں رسے ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا پھر بھی عہد اہد کہتے رہتے خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا پھر کہتا ولہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے اور لاتو کی پوجا کرے حضرت بلال اس حالت میں بھی کہتے عہد عہد اور فرماتے اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا ایک روز یہی کاروائی جاری تھی کہ حضرت ابو بکر کا گزر ہوا انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے اور کہا جاتا ہے کہ دو سو درہم سات سو گرام چاندی یا دو سو اسی درہم ایک کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا حضرت عمار بن یاسر بنو مغزوم کے غلام تھے انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی مشرقین جن میں ابو جہل پیش پیش تھا سخت دھوپ کے وقت پتریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے فرمایا آلِ یاسر صبر کرنا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے آخرکار یاسر ظلم کتاب نلا کر وفا پا گئے اور حضرت سمیہ جو حضرت امار کی والدہ تھی ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں مارا اور وہ دم توڑ گئی یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں ان کے والد کا نام قیاد تھا اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخضومی کی لونڈی تھی بہت بوڑھی اور زئیید تھی حضرت مار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا انہیں کبھی دھوپ میں تبایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا یہاں تک کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ان سے مشرقین کہتے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا تو کے بارے میں کلمہ نہ کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے مجبور انہوں نے مشرقین کی بات مان لی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی من کفر باللہ من بعد ایمانہی الا من اکرہ وقلبہو مطمئنم بالایمان جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا قضب اور عذاب عظیم ہے لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرپ نہیں حضرت ابو فقیہ، جن کا نام افلاح تھا جو اصلا قبیل الد سے تھے اور بنو عبد الدار کے غلام تھے ان کے دونوں پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر دوپہر کی سخت گرمی میں باہر نکالتے اور جسم سے کپڑے اتار کر تبتی ہوئی زمین پر پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکے وہ اسی طرح پڑے پڑے ہوش و حوث کھو بیٹھتے انہیں اسی طرح کی سزائے دی جاتی رہی یہاں تک کہ دوسری ہجرت افشا میں وہ بھی ہجرت کر گئے ایک بار مشرقین نے ان کا پاؤں رسی میں باندھ کر اور گسیٹ کر تبتی ہوئی زمین پر ڈال دیا پھر اس طرح گلا دبایا کہ سمجھے یہ مر گئے اسی دوران وہاں حضرت ابو بکر کا گزر ہوا انہوں نے قریب کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا قباب بن ارک قبیل قضا کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے مسلمان ہوئے تو ان کی مالکہ انہیں آگ سے جلانے کی سزا دیتی وہ لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹ یا سر پر رکھ دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں. مگر اس سے ان کے ایمان اور تسلیم رضا میں اور اضافہ ہوتا انہیں مشرقین بھی طرح طرح کی سزائیں دیتے کبھی سختی سے گردن مروڑتے تو کبھی سر کے بال نوچتے ایک بار تو انہیں دہتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا اسی پر گھسیٹا اور دبائے رکھا یہاں تک کہ ان کی پیٹ کی چربی پگلنے سے آگ بجھ گئی حضرت زنیرا رومی لونڈی تھی وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں سزائیں دی گئی اتفاق سے ان کی آگ جاتی رہی مشرقین نے کہا دیکھو تم پر لاتو زا کی مار پڑ گئی ہے انہوں نے کہا نہیں واللہ یہ لاتو زا کی مار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی مشرقین کہنے لگے یہ محمد کا جادو ہے امیس بنو زہرا کی لونڈی تھی وہ اسلام لائیں تو مشرقین نے انہیں بھی سزائیں دیں خصوصاً ان کا مالک اسود بن عبدیغوس انہیں سزائیں دیتا وہ تسول اللہ کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مزاق کڑایا کرتا تھا بنو علی کے امر بن مرمل کی لونڈی مسلمان ہوئی تو عمر بن قطاب انہیں سزائیں دیتے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے پھر کہتے واللہ میں نے تجھے کسی مرومت کی بنا پر نہیں بلکہ میں تھک کر چھوڑ رہا ہوں وہ کہتی تیرے ساتھ, تیرا پروردگار بھی ایسا ہی کرے گا حضرت نہدیہ اور ان کی صاحب زادی بھی بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈی تھی اسلام لے آئیں تو انہیں بھی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑا غلاموں میں عامر بن پوہرا بھی تھے اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی جاتی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ نہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں حضرت ابو کے والد ابو قحافہ نے ان کو اتاپ کیا کہنے لگے بیٹا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کمزور گرد آزاد کر رہے ہو توانا لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے انہوں نے کہا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں اس پر اللہ نے قرآن اتارا حضرت ابو بکر کی مدح کی اور ان کے دشمنوں کی مذمت کی پرندا الزب اللہ میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آنکھ سے ڈرایا ہے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیک پھیری اس سے مراد بن قلف اور اس کے ہم نواہیں پھر فرمایا اور اس آگ سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے قرض کر رہا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو بلکہ محض اپنے رب آلہ کی مرضی کی طلب ہے اس سے مقصود حضرت ابو صدیق ہیں خود ابو بکر صدیق کو بھی اذیت دی گئی انہیں اور ان کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کو نوفل بن قبیل ادبی نے پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ انہیں نماز نہ پڑھنے دے بلکہ دین اسلام سے بھی باز رکھے مگر انہوں نے اس کی بات نہ سنی اس کے بعد اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں بندن سے آزاد اور نماز میں مشغول ہیں اس واقعے کے بعد ان دونوں کو قرینین ایک ساتھ بلے ہوئے کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ کام نوفل کے بجائے طلحہ خلاصہ یہ کہ مشرقین کو جس کسی کے متعلق بھی معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کی ازراسانی کے در پہ ضرور ہوئے اور کمزور مسلمانوں بالخصوص غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق یہ کام آسان بھی تھا کیونکہ کوئی نہ تھا جو ان کے لیے غصہ ہوتا اور ان کی حمایت کرتا بلکہ ان کے سردار اور مالک انہیں خود ہی سزائیں دیتے اور اوباشوں کو بھی ورغلاتے البتہ بڑے لوگوں اور اشراف میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو اس کی رسانی ذرا آسان نہ ہوتی کیونکہ وہ اپنی قوم کی حفاظت اور بچاؤ میں ہوتا اس لیے ایسے لوگوں پر خود ان کے اپنے قبیلے کے اشراف کے سوا کم ہی کوئی جرت کرتا تھا وہ بھی بہت بچ بچا کر اور سوچ سمجھ کر رسول اللہ کے بارے میں مشرقین کا موقف جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا تعلق ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ پرشکو باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے دوست و دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور حرکت کی جرت کوئی رزیل اور احمقی کر سکتا تھا اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باز تھے کہ کوئی شخص بڑی مشکل سے ان کے عہد پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کر سکتا تھا اس صورتحال نے ریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا جو تقاضا کر رہی تھی کہ کسی ناپسندیدہ دائرے میں پڑے بغیر اس مشکل سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے غور کریں بلا کر انہیں یہ راستہ سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑے ذمہ دار ابو طالب سے بات چیت کریں لیکن خاصی حکمت اور پسندی کے ساتھ اور ایک گونا چیلنج اور پوشیدہ دھمکی لیے ہوئے تاکہ جو بات کہی جائے اسے وہ تسلیم کر لیں قریش کا وقت ابو طالب کی خدمت میں ابن ساح کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے ابو طالب آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے ہمارے دین کی ایپ چینی کی ہے ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے لہذا یا تو آپ انہیں سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان سے مختلف دین پر ہیں ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور روادارانہ لبو لہجہ اختیار کیا چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر روا دوا رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے لیکن جب قریش نے دیکھا کہ آپ دعوت اللہ کے کام میں حزب سابق مصروف عمل ہیں تو زیادہ دیر تک صبر نہ کر سکے بلکہ آپس میں خاصی چمو گوئیاں کی اور ناگواری کا اظہار کیا حتیٰ کہ ابو طالب سے دوبارہ زیادہ سخت اور سنگین لہجے میں گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا ابو طالب کو قریش کی دھمکی اس فیصلے کے بعد سردارہ نے قریش ابو طالب کے پاس پھر حاضر ہوئے اور بولے ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا آپ یاد رکھیے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آبا اجداد کو گالیاں دی جائیں ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے مابودوں کی ایک چینی کی جائے آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فری کا سفایا ہو کر رہے گا ابو طالب پر اس زور دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں تب تک میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا اس کے رو پڑے اور جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا اور یہ اشار کہے واللہ وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں, مٹی میں دفن کر دیا جاؤں تم اپنی بات کل کھلا کہو تم پر کوئی قدغن نہیں تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے بلکہ قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے امارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرص کیا اے ابو طالب یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے آپ اسے لے لیں اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے آپ کی قوم کا شرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دو چار بتلایا ہے ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم اتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متائم بن علی بولا اللہ کی قسم اے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے جواب میں ابو طالب نے کہا واللہ تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے ابن ساخ کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا ابو لہب حکم بن ابلاس بن امیا اقبا بن اب ابن یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور ان میں سے حکم بن ابلاس کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچے دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی چولے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیرے ہانڈی میں جا گرتی آپ نے مجبور ہو کر ایک گھروں بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد یہ کیسی ہے پھر اسے راستے میں ڈال دیتے اخمہ بن عبی اپنی اور قباست میں اور بڑھا ہوا تھا چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلان کی, اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹ پر ڈال دے اس پر قوم کا بد بخت ترین بن ابی محیط اٹھا اور اوجھ لا کر انتظار کرنے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی حضرت فرماتے ہیں کے کے بعد وہ مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ سجدے میں ہی پڑے رہے سر نہ اٹھایا یہاں تک کے فاطمہ آئی اور آپ کی پیٹ سے اوج ہٹا کر پھینکی تب آپ نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا اللہ کبھی قریش اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور اتبا بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن اتبا امیہ بن قلف اور اقبا بن ابی معید کو پکڑ لے انہوں نے ساتھویں کا بھی نام گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا ابن مسود فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کمے میں مقتول پڑے ہوئے تھے امیہ بن قلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لام تان کرتا اسی کے مطالق یہ آیت نازل ہوئی وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَتِ ہر اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے ابن شام کہتے ہیں ہمزہ وہ شخص ہے جو الگ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے اور لمزہ وہ شخص جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں عذیت دے امیہ کا بھائی عبی بن قلف عقبہ بن ابی معید کا گہرا دوست تھا ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا عبی کو معلوم ہوا تو اس نے سخت سست کہا عطاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ کے مو پر تھوک آئے آ کر عقبہ نے ایسا ہی کیا خود عبی بن قلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدا ہڈی لاکر توڑی اور ہوا میں پھینک کر رسول اللہ کی طرف اڑا دی اخنص بن شرائق سقفی بھی رسول اللہ کے ستانے والوں میں تھا. قرآن میں اس کے نو اصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے ارشاد ہے تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے زریل کی جو لانگ تان کرتا ہے چکلیاں کھاتا ہے بھلائی سے روکتا ہے حد ظالم بدعمل اور ہے اور ہے ہے اس کے بعد بد اصل بھی ہے ابو جہل کبھی, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا لیکن بس سنتا ہی تھا ایمان و اعتاد اور ادب و قشیت اختیار نہیں کرتا وہ رسول اللہ کو اپنی بات سے عزیف پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا پھر اپنی اس حرکت اور بڑائی پر ناز اور فخر کرتا گویا اس نے قابل ذکر کارنامہ دیا ہے قرآن مجید کی آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی نہ اس نے سب کا دیا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا تیرے خوب لائق ہے خوب لائق ہے اس شخص نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا رہا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا ساتھ ہی دھمکی بھی دی رسول اللہ نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا اس پر وہ کہنے لگا اے محمد کاہے کی دھمکی دے رہے ہو دیکھو اللہ کی قسم اس وادی میں میری محفل سب سے بڑی ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اچھا تو بلائے اپنی محفل کو ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں اچھا تو بلائے اپنی محفل کو ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریمان گلے کے پاس پکڑ لیا اور ہوئے فرمایا تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو اللہ کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی ہماقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا چنانچہ صحیح مسلم میں ابو حریرہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ قاقالوت کرتا ہے جواب دیا گیا ہاں اس نے کہا لا توجہ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان کندک ہےکیاں ہیں اور پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے ایک ایک نہایت مختصر ہے جو اہل اللہ اور سکان حرم ہونے کا دعوی رکھنے والے سرکش مشرقین کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سہنا پڑ رہے تھے اس سنگین صورت حال کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محتاط اور تدبیر پر مبنی موقف اختیار کریں کہ مسلمانوں پر جو آفت ٹوٹ پڑی تھی اس سے بچانے کی کوئی صورت نکل آئے اور ممکن حد تک اس کی سختی کم کی جا سکے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکیمانہ اقدام اٹھائے جو دعوت کا کام آگے بڑھانے میں بھی موثر ثابت ہوئے پہلا ارقم بن ابی الرقم مخظومی کے مکان کو دعوت و تربیت کے مرکز کے طور پر اختیار فرمایا دوسرا مسلمانوں کو ہجرت حفشہ کا حکم فرمایا اللہ مسلم علی